اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نَمودہ یا رسول کریم السلاۃ و علیکم رسول حبیب اللہ, اللہ معزز ناظرین و سامعین سوروردی نات فاؤنڈیشن لاہور نے اس چھوٹی سی نشست کا مختصر سی نشست کا اہتمام کیا ہے ہمارے سید سلیم شاہ سوروردی صاحب جناب کمال الدین سوروردی صاحب جناب شیخ رمضان سور وردی صاحب اور جناب شبیر حسین سور وردی صاحب نے یہ کچھ سوالات مجھے دیے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں ان سوالات کے جوابات بھی دوں اور کچھ گفتگو آپ حضرا سے کی جائے اس میں انہوں نے پہلا سوال لکھا ہے کچھ اپنے بارے میں بتائیے میں سید فصیح الدین سور وردی آپ سے مخاطب ہوں میری پیدائش کراچے میں ہوئی کراچی میں میں نے اسکول کیا یعنی میٹرک کراچی گورنمنٹ جی جی، بائی سیکنڈری سکول جیل روڈ کراچی سے میں نے میٹرک کیا کراچی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا اردو لاء کالج سے میں نے ایل ایل بی کیا پرائیویٹ میں نے ایم اے جنرلزم کیا نعت خانے کا شوق الحمدللہ میرے والد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت کی وجہ سے ان کے فیض کی وجہ سے بچپن ہی سے مجھے یہ شوق تھا نعت شریف پڑھنے کا اور والد صاحب سے ہی میں نے نعت خانی کی تربیت حاصل کی اسکول کے اندر انٹر اسکولس مقابلوں میں میں نے حصہ لیتا رہا اور جب میں کالج میں آیا تھا پھر بین القلیاتی مقابلہ اس نے نعت ہوتا تھا اس میں میں الحمد شرکت کرتا تھا اپنے اسکول میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل اس کی اسمبلی میں روزانہ صبح میں تلاوت قرآن حکیم نعت رسول مقبول اور قومی ترانہ یہ پڑھا کرتا تھا تو یہ مقصد میرا کہنے کہ یہ اللہ تباری بطالیٰ نے یہ چیز ورثتاً اللہ تعالی نے عطا فرمائی اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ اسے اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف ہمیں ورثے میں عطا فرمائی میرے دادا حضرت سید مفتی جلال الدین چشتی کشمیری رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی نعت گ شاعر تھے اور بہت خوش الحان نعت خان تھے انہوں نے دوسرا سوال اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ سید ریاض الدین سوروردی کی خدمات سوروردیہ سلسلے کی اشاعت اور علامہ کی جو اولاد ہے ان کے بارے میں اور ان کی جد و جد کے بارے میں میں کچھ آپ سے عرض کروں حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمۃ اللہ علیہ جے پور انڈیا میں آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ کی پرورش ہے وہ امرتسر میں ہوئی میرے دادا حضرت مفتی سید جیرال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ امرتسر کی ایک مسجد کے خطیب اور امام تھے والد صاحب قبل دادا جان کے وصال کے بعد اسی مسجد میں امام و خطیب مقرر ہوئے اور قیام پاکستان سے پہلے آپ نے امرتسر سے لاہور آ کر حضرت خواجہ بالفی سید قرندر علی شاہ صاحب سوردی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرس پر سلسلہ عالیہ سور وردیہ کی بیت کی اور آپ حضرت صاحب کے چہیتے مریدوں میں شامل تھے اور حضرت صاحب کو آپ کا ناتکیہ کلام بہت پسند تھا سلسلہ عالیہ سور وردیہ کے لیے ابا جی کی خدمات میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں کہ سور وردی سسلے کی اشاعت اور ترویج میں سوروردی سلسلے کے فروغ میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کامل کی صحبت سے جو فیض حاصل کیا تھا اس کو پوری دنیا میں تقسیم کیا اور ابا جی کے کئی مریدین سلسلہ عالیہ سوروردیہ میں جو داخل ہوئے تھے وہ پھر اس سلسلے کو لے کر اب تک چل رہے ہیں پھر انیس سو ستر میں ابا جی نے کراچی میں انجمن اندلی بان ریاض رسول قائم کی انجمن ہند ریاض رسول کا بنیادی مقصد جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے لے کے پشاور تک میرا خیال ہے کہ میں ابا جی کے ساتھ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں نہیں گیا تو ستائیس یا اٹھائیس شہروں میں انجمن ہند ریاض رسول کی شاخیں قائم ہوئیں اور ان شہروں میں اور بعض قصبات اور دیہاتوں میں بھی الحمدللہ للہ انجمان اندلیوان رسول کے ذریعے تمام محف... کل پاکستان محفل نعت منعقد ہوتی تھی تو یہ ایک بڑا وسیع کام تھا جو ابا جی نے کیا نعت کے حوالے سے اور پھر گجرہ والا میں ایک محفل تھی جس میں ایک بزرگ موجود تھے جنہوں نے ابا جی کو اس بات کے لیے فرمایا کہ آپ کوئی ایسا ادارہ یا اکیڈمی بنائے جس میں نعت خوانی کی تربیت دی جائے تو ہمارے انجمن میں شعریعار قدوسی صاحب ہوا کرتے تھے شعریار قدوسی صاحب نے اور میں نے ابا جی کو اس بات پر آمادہ کیا یعنی موٹیویٹ کیا ان کو کہ وہ نعت کالج کے حوالے سے نعت کالج بنائے تو ابا جی فرما دیتے تھے بھائی اس کو چلائے گا کون میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے میں مختلف شہروں میں نعت خانے کے محافل کے لیے جاتا ہوں پھر اپنا جامعہ بغدادی مسجد مارٹرن کوارٹرز میں امامت اور خدابت کی ذمہ داریاں ہیں پھر میرے ابا جی ایک اسکول میں سٹی ہائی اسکول سرائے روڈ کراچی کے اندر وہاں ٹیچر بھی تھے پڑھاتے تھے تو بڑی ذمہ داریاں تھیں تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے تو اللہ کی مہربانی سے انیس سو بیاسی میں نات کالج قائم کی ابا جی نے اور ابا جی کے شانہ بشانہ ہم لوگ تھے میں یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کا اس ابا جی کی حیات مبارکہ کے اندر جتنی بھی محافل نعت ہوئی پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا نعت خوان ہو جس نے انجمن اندلی بان ریاض رسول کے اسٹیج پر نعت نہ پڑھی ہو ابا جی ہر نعت خواہ کو مدعو کرتے تھے اور کراچی بھی بلاتے تھے دیگر شہروں میں بھی بلاتے تھے اور وہ نعت خان وہاں آ کر نعت کیا کرتے تھے ایک نعت کا اللہ کے فضل کرم سے پورے پاکستان میں ایک ماحول پیدا کیا ابا جی نے نائنٹین ایٹی فائیو یعنی انیس سو پچاسی میں میں ابا جی کے میں اور شہری قدوسی صاحب ابا جی کے ساتھ, ساتھ آسٹریلیا گئے اور ہم نے سڈنی کے اندر انجمن انجمن اندھ علی ریاض رسول کی شاخ قائم کی پھر دبئی کے اندر انجمن اند علی بان ریاض رسول کی شاخ قائم کی اور ابا جی الحمد اپنی تقاریر میں اب بھی فرماتے تھے کہ فصیح الدین پہ جن جن بھی ملکوں میں مل گیا وہاں انجمن اندلی ریاض رسول قائم کی گئی تو یہ وہ جد جہد ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے کی اور اس کی وجہ سے بہت سارے نعت خان منظر عام پر آئے میں ایک بات یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے والد صاحب قبلہ کے ساتھ ایک سفر کیا لاہور سے سیالکوٹ کا اس زمانے میں سیالکوٹ تقریبا چار چار گھنٹے لگ جاتے تھے لاہور سے جانے میں تو اس دوران میں اور ابا جی تصویر تو ابا جی نے مجھے ایک ایسی نصیحت کی فرمان لگیا کہ فصیح الدین یقینا ہر شخص کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے تم بھی نعت میں اگر کسی نعت سے متاثر ہو تو اس نعت کی کاپی نہیں کرنا اس کی نقل نہیں کرنا انداز اپنا رکھنا اپنے انداز میں پڑھنا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ فصیحی الدین سور وردی نعت رہا ہے یہ فصیح الدین سہ کا انداز ہے تو یہ اللہ کی مہربانی سے ان کی تربیت تھی اور غلط تلفظ کے اوپر وہ بعض بہت زیادہ غصے ہو جاتے تھے اگر میں کو کسی لفظ کی ادائیگی کے اندر کوئی غلطی کر دیتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے اس سلسلے میں ایک ضروری بات کہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی الوی اللہ علیہ کا کلام میں نے دو اس زمانے میں کیسٹ کا دور تھا وہ آڈیو کیسٹ مارکیٹ میں آتے تھے اور ہاتھوں ہاتھ وہ بک جاتے تھے سارے کیسٹ تو لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام اس کی آڈیو کیسٹ تیار کی جائے تو وہ اس کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا پروناؤنسیشن جس کا تلفظ جو ہے وہ بڑا مشکل تھا تو میں ابا جی سے اس کا تلفظ پوچھ کے اس کو ریاض کر کے پھر جا کے ریکارڈ کراتا تھا ایک مہینے ہمیں اس سلام کو ریکارڈ کرانے میں لگا ایک مہینہ جس میں ایک دن کا گیپ ہوتا تھا ایک دن یعنی میں اس کے ریہرسل کرتا تھا اور دوسرے دن جا کے اس کو ریکارڈ کراتا تھا اور بعض اس میں ایسے الفاظ بھی تھے کہ جس کے لیے ابا جی مجھے کہتے تھے کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں یہ لفظ یوں آ رہا ہے لیکن اس کی تسیح کے لیے تم حضرت مولانا حسن حقانی صاحب ہوا کرتے تھے کراچی میں ان کے پاس مجھے بھیج دیا کرتے تھے کہ ان سے جا کے پوچھو کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کی اس, ت... اے اے اس کا تلفظ ہے اس حرف کا یا اس لفظ کا یا اس شعر کا اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی تو یہ الحمدللہ والد صاحب کے اللہ اللہ علیہ کی تربیت تھی اور میرا ایک شوق تھا اور اللہ تبارک وطالیہ نے یہ کام لینا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا پورا سلام مصطفیٰ جان رحمت میں لاکو سلام دو کیسٹس کے اندر ہم نے اس کو ریکارڈ کیا پھر اب وہ سی ڈی کے اندر تو ایک ہی سی ڈی میں آ گئی ہے جو ناتھ فاؤنڈیشن لاہور نے سوال جو سوالات مرتب کیے ہیں اس میں تیسرا سوال یہ ہے اللہ صاحب اللہ مریاض الدین سوردیہ سور صاحب نے جو ادارے قائم کیے ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ان کی حیات مبارکہ کے اندر تو وہ ادارے بڑے ماشاءاللہ فال فعال تھے اور بڑی کیا کہتے ہیں دل جمعی کے ساتھ اس کے اندر نات خانے کی تربیت بھی ہوتی تھی اور پھر تمام شہروں میں ناتیں نا, کل پاکستان محفل نعت بھی ہوتی تھی چونکہ یہاں پس پردہ سید سلیم شاہ صاحب سوروردی بھی بیٹھے ہوئے ہیں انتقال سے ابا جی کا جب وصال ہوا ہے اس سے چار یا پانچ دن پہلے ابا جی کل پاکستان محفل نعت کے سلسلے میں لاہور گجراوالہ اور ڈسکا ان تین مقامات پر ہمیں ابا جی آئے اور سلیم شاہ صاحب کے آئے ہم ٹھہرے اور یہ سارے پروگرام کر کے ابا جی کراچی تشریف لے گئے اور میرے خیال ہے مجھے اس جب کراچی گئے اس کے دوسرے تیسرے دن حج پہ جانا تھا میں حج پہ چلا گیا پیچھے ان کا وصال ہو گیا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جامع بغدادی مسجد جہاں پہ انہوں نے چالیس سال تک خطابت اور امامت کے فرائض انجام دیے وہیں ان کا مزار مبارک آج بھی مرجائے خلائق ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں وہ جو ادارے تھے میں کہوں گا کہ اس میں میرا بھی کسی حد تک کہ یہ قصور ہے کہ میں نے صحیح ان جو انجمن اندلیبان بان ریاض رسول تھی نات کالج تھا اس کو صحیح وقت نہیں دیا تو وہ اب اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ابا جی کی زندگی میں تھے اور پھر جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ کم از کم کچھ شہروں میں تو نات خانی کی محافلیں اس انداز میں منقد ہوں جس انداز میں ابا جی کی زندگی میں ہوتی تھیں تو الحمدللہ پھر سوروردیہ نات نعت فاؤنڈیشن اور یہ سوروردیہ نات نعت فاؤنڈیشن نئی جماعت نہیں ہے اس ہمارا کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنا ہے کوئی جماعت وماعت جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے ایک ایک ہی مقصد ہے کیا اللہ کے نبی کی تعریف تو سوروردیہ نات نعت فاؤنڈیشن کا بھی بنیادی مقصد نبی علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے اور ابا جی کے زمانے میں اس کا نام تھا ایوان حمد و نعت و منقبت سور نات فاؤنڈیشن اور اسی کے زیر تمام کوٹ شہاب الدین شادرہ میں محفل نات ہوئی تھی جہاں پہ سید سلیم شاہ صاحب سور کو ابا جی نے سلسلہ لیا سور کی خلافت عطا کی تھی پھر بعد میں یہ سلیم شاہ صاحب نے کہا کہ جی نام بہت لمبا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر, مختصر کریں تو پھر میں نے تجویز دے دی اور سب نے اس کے اس سے اس سے اتفاق کیا کہ جی اس کا نام سور وردیہ نعت فاؤنڈیشن رکھا جائے تاکہ ہر شخص کی زبان پر آسانی کے ساتھ یہ نام آ جائے تو سور وردیہ نعت فاؤنڈیشن کراچی حیدرآباد ساہیوال لاہور لاہور تو مرکز ہے سور نات فاؤنڈیشن کا اور راولپنڈی اسلام آباد چکوال ان مقامات پر الحمد اسی احتمام کے ساتھ کہ پورے شہر کو پتہ ہو کہ آج محفل نات ہے محفل نات کا انعقاد سور نات نعت فاؤنڈیشن کے توسط سے اس کے زیر اہتمام ہوتا ہے اس میں چوتھا سوال ہے کہ نعت خوانی کے سلسلے میں آپ نے کتنے ممالک کا سفر کیا میڈیا پر نعت خانے کے فروغ اس کے بارے میں آپ کی کیا تاج... آپ کیا تجاویز دیں گے نعت خانی کے سلسلے میں الحمدللہ کم و بیش میرا خیال ہے پچیس یا چھبیس ممالک میں میں گیا سب سے زیادہ انگلینڈ میں کینیڈا میں ساؤتھ افریقہ میں اور ماریشس میں اور دبئی میں الحمدللہ للہ نات میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا الحمدللہ جہاں بھی اردو پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں نے اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں نے ہم کو بلایا اور بڑی پذیرائی ہوئی وہاں پر نعت خانے کے حوالے سے اور اب بھی میں جب جاتا ہوں تو الحمدللہ ہماری پہچان جو ہے اسلام کے بعد وہ سب سے بڑی پہچان پاکستان ہے اور پاکستان کے حوالے سے اور نبی علیہ صاحۃ وسلم سب سے پہلے حضور علیہ صاحب والس کی غلامی اس کے بعد پاکستان ان دو حوالوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اس کا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے اور ان میں سے بیشتر ممالک میں خاص طور پہ انگلینڈ میں میں, میں نے با ون ففٹی ٹو کے قریب میں نے کیسٹس ریکارڈ کیے باقاعدہ کیسٹس ریکارڈ کیے کمپنی کے اندر ان سے ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کے بعد میں نے وہاں ریکارڈ، ریکارڈنگ کی اور ساؤتھ افریقہ میں میں نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر حمد و نات ریکارڈ کرائی اور وہ غالباً مجھے یہ بتایا گیا تھا اس وقت کہ ابھی تک اردو زبان میں ساؤتھ افریقہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ہم نے حمد و کیا نات جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی آج پہلی دفعہ آپ کی ہو رہی تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ ریکارڈنگ کرائی انگلینڈ کے اندر مختلف جو ہمارے پاکستانیوں کے چینلز ہیں ان کے اوپر میں نے پروگرام کیے کینیڈا کے اندر چینلز ہیں پاکستانیوں کے اور دیگر اردو بولنے والے اور اردو سمجھنے والوں کے اس پہ پر پروگرام کیے اور اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ پر اللہ نے اپنے نبی کی ناز شریف کے حوالے سے جو مجھے عزت عطا فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم و فرضل ہے میڈیا کے بارے میں جو بات ہے نا میڈیا پر جو جو میں آگے ان میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک سوال کا جواب میں دوں آپ کو میڈیا پر نعت خانے کے لیے ضروری ہے کہ کلام کے معاملے میں کوئی اتنی خاص توجہ میڈیا نہیں دیتا کہ بھائی جو شخص آیا اس نے جو کلام پڑھا وہ اس کو انہوں نے ٹیلی کاسٹ کر دیا کلام اچھا ہو سریلا نعت خان ہو اچھی طرز کے اندر سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہو تو ایسے ناتخانوں کو ضرور موقع دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور اب تو سوشل میڈیا بھی آ ہے اس کے ذریعے ناتخانی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے اس میں اگلا سوال ہے سلسلہ عالیہ سوہروردیہ کے بارے میں کچھ بیان کریں سلسلہ عالیہ سوہروردیہ اصل میں طریقت تر... تر... کے جو ہے نا وہ چار صلاح ہیں قادریہ چشتیہ سہربردیا اور نقش سلسلہ علیہ قادریہ حضور غوث غول الاظم پیر دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ عدش غوس پاک سے چلتا ہے اور چشتیہ سلسلہ حضور خواجہ غریب نواز مین الدین چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں سے چلتا ہے سور سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صوردی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک عراق میں ہے بغداد عراق میں ہے ان سے چلتا ہے اور نقش بندی سلسلہ حضرت خواجہ باہ الدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ سے چلتا ہے تین قادری چشتی سور یہ حضور مولا کائنات مولانا علی کرم اللہ تعالی وج الکریم سے جا کر ملتے ہیں اور نقش بندی سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملتا ہے سلسلہ عالیہ سور وردیا بیشتر بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے جیسے کہ حضرت کا جو ہے وہ بھی سوروردی بزرگ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سلسلہ علیہ سہروردیہ کے جو مجدد ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو ایک نئی جہت عطا فرمائی نئی جلا بخشی وہ حضرت خواجہ بلفیض سید قلندر علی شاہ صاحب تبلہ سہروردی الحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بلفی سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی وردی اللہ علیہ اپنے مریدین کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نام کے ساتھ سہروردی ضرور لکھو اور یہی بات ابا جی بھی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین کو کہ اپنے نام کے ساتھ سور لکھو اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ علیہ سور وردیہ کو حضرت مولا کائنات مولا علی سے بھی نسبت ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر بکر صدیق سے بھی نسبت ہے وہ کیسے وہ اس طرح کے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سور وردیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تو نصبی اعتبار سے حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور طریقت کے حوالے سے آپ کا سلسلہ حضرت مولا کائنات مولا علی شعر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے ملتا ہے اس میں انہوں نے چھٹا سوالیہ لکھا ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ نعت خانی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں الحمدللہ للہ نعت خوانی دیکھے نعت شریف جو ہے نعت سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلب کو اختلاف نعت کے مضمون سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس کے شاعری سے اختلاف کر سکتا ہے نعت مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کے مستند دلائل احادیث کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور اگر کہ میں آگے اور آگے چلوں تو اللہ تبارک و وطالیہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اپنے نبی کی تعریف جو کی ہے حضور کی نعت ہی تو ہے اور انسانوں میں حضرت سیدنا عبد المطلیب حضرت سیدنا ابو طالب حضرت سیدنا حسان بن ثابت یہ حضور کے صحابہ ہیں حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی حضرت کا بن زہر حضرت عبداللہ بن روا چاروں خلاف راشدین ان سب نے حضور کی نعتیں لکھی اور ام ممن سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہر سلام اللہ تعالی علیہ ان سب نے سرکار کی نعتیں لکھی تو ناز شریف کی شاعری نعت ہے اس کی مضمون اس کی شاعری سے تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیکن نعت سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا نعت الحمد ایک ایسا مقدس عمل ہے کہ جس کو کر کے انسان سکون حاصل کرتا ہے ایک مومن اور مسلمان جب اپنے نبی کی تعریف سنتا ہے تو الحمدللہ اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے مجھے کس نبی کا امتی ہے میں کس نبی کا امتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس نبی کا امتی بنایا ہے وہ اپنی قسمت پر رش کرتا ہے سرکار کی تعریف سن کر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر یا پوری دنیا میں نبی علیہ ساط کی تعریف کسی فرد کسی ادارے کسی شخص کسی مسجد کسی خانقاہ کی محتاج نہیں ہے ورفا انا اللہ کا اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے تو جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو تو یہ جو مسجدیں خانقاہیں ہیں ادارے حضور کی تعریف کر رہے ہیں یہ الحمد اپنی قسمت خود سنوار رہے ہیں اللہ ان کو عروج بخش رہا ہے اللہ ان کو عزت عطا فرما رہا ہے نبی علیہ والسلام کی نعت کے تفیل حضرت حسان بن ثابت اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کر کے اپنے کلام کو بلند نہیں کر رہا بلکہ آپ کے اس میں مبارک کی وجہ سے میرا کلام بلند ہو رہا ہے تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی نعت خانے کا مستقبل تو قیامت کی صبح تک الحمدللہ روشن ہے لیکن ہم نعت خانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی اس لیے کہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تعریف سننے کے لیے تو ہمیں اپنے رویے سے اپنے کردار سے اپنی باتوں سے یہ بتانا ہوگا کہ واقعی ہم نبی علیہ ساط کے نعت خان ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ وسلم اور نبی علیہ وسلام کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اب اس میں آپ جو ساتواں سوال ہے اس میں ہے کہ نعت کا کون سا انداز درست ہے نعت خانی کا وہی انداز درست ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا اس میں کچھ صحابہ جو تھے وہ تحت اللفظ میں شاعری فرماتے تھے نعت کی, کی شاعری کرتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, میں میں نے سنا کہ الحمدللہ وہ ترنم سے نعت پڑھتے تھے اسی واسطے نبی علیہ صاحۃ والسلام کے پسندیدہ شاعر جو تھے وہ حضرت حسان بن ثابت تھے کیونکہ وہ لہن کے ساتھ جس طرح ہم خان حضرات پڑھتے ہیں اس طرح نا پڑھتے تھے تو نعت کے اندر ہمیں ادب سنجیدگی اور پورا نبی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جو ہے وہ سامنے رکھ کر حضور کے مقام کو سامنے رکھ کر نعظ شریف پڑھنی چاہیے کہ میں کس بارگاہ میں نعت پڑھ رہا ہوں اب بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہلڑ بازی ہوتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نعز شریف کے تقدس کو پامال ایک طرح سے ہوتا ہوا دیکھا جاتا ہے اور لوگ پھر اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں نعت شریف جب آدمی پڑھے تو سرکار کی طرف توجہ کر لے اور اس پہ حضور السلاۃ والسلام کی طرف توجہ کر کے نعت پڑھے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو تو خوش الحان نعت خانوں سے حضور کی نعتیں سنو اور میں الحمدللہ یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد عالیہ پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی نعت خانوں سے نعت سنتے تھے جو باعمل عمل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نعت خانے کی ابتدا کب ہوئی نعت خانی کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی جب اللہ نے کائنات پیدا کی تھی حضورات و اسلام ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے نعت خانی شروع ہو گئی تھی ملائکہ حضور کی نعت پڑھتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضور کی نعت پڑھی ہے ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کے آنے کی بشارت دی ہے تو نعت خوانی تو الحمدللہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ نے چاہا تو قیامت کے بعد بھی جنت کے اندر سرکار کے غلام حضور کی نعتیں پڑھیں گے اللہ تباری بطالیٰ ہم سب کو نبی علیہ ساط و السلام کی سچی توفیق عطا فرمائے اطاط کی سچی توفیق عطا فرمائے آپ کی تباہ کی سچی توحفی کا فرمائے اور آپ سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا نبی آخر زماں کا امتی بنایا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا